نیت وینیاس علام المسلیم اور یقین الایاس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے یہ حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے اور بال بک ایک شہر ہے بال کا بک اصل میں پرانی عبرانی زبان میں شہر کو کہتے تھے بک کا تو یہ بکا جو تھا یہ بک تو بال بک بک کا شہر یہ تو درجوں سمجھئے کہ اللہ کا گھر اللہ کا شہر اور یہ ایک بال کا بھی ایک شہر تھا بال ان کا بہت بڑا بابو تھا اور وہ سانڈ کی شکل میں اس کا مت بنتا تھا وئی نایاس المین المسرین اس کار ال قوم ہی جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے ڈرتے نہیں ہو اترون بالن تم پکارتے ہو بال کو وہ تدرون احسر اور جو بہترین خالق ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے اللہ رب جو اللہ ہے تمہارا رب ہے وہ ربا آبا اور تمہارے جو پچھلے آبا و اجداد تھے ان سب کا رب ہے فکر زمور محبر ان تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور تو وہ سب کے سب جو ہے وہ پکڑے ہوئے آئیں گے قیامت کے دن گرفتار ہو کر حاضر کر دیے جائیں گے محبر ہوں گے اللہ اعباد اللہ المخلصین سوائے ان میں سے ان اللہ کے دیکھ بندوں کے جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا وہ ترک میں علیہ فل آخرین اور ہم نے اسی پر پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی اسی ملت اسی طریقے کا یہ تسلسل چلا آ رہا ہے آج ہی امت کم امت الاحد دو مرتبہ یہ آیت آ چکی ہے سلام اللہ یاسین انزال اقل نژ محسرین اب یہ جو بار بار آ رہی ہیں تھیں ان کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اور بہت سادہ بھی ہیں کہ ان کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ لوت اللہ سرین اور یقین الوت بھی رسولوں میں سے تھے عزن جینا اجمائین جبکہ ہم نے اسے بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی سب کو اصل میں اس کے سب کی تفصیل قرآن مجید سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان ہوگا گھرانہ ہوگا جن میں سے صرف ایک جو ہے عورت ان کی بیوی بی جو تھی وہ رہ گئی پیچھے تو رات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صرف دو بیٹیاں تھیں وہ کوئی خاندان نہیں تھا بس یوں وہ اپنی دو بیٹیوں کو لے کر نکل نکلے اللہ عالم قرآن کے بیان سے اندازہ جو ہوتا اہل تو معلوم ہوتا کہ خاندان جو ہے وہ کسی سائزبل ہوگا اللہ عالم الا عجود عمل گاویری سوائے بوڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی سم دمن اللہ پھر ہم نے جڑ سے اخاڑ کر پٹک دیا پھر باقیوں کو بھائی اور تم گزرتے ہی ہو صبح کے وقت ان پر سے یعنی جہاں ان کے کھنڈرات تھے جس کے بارے میں ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ کچھ برٹش آرکیولوجی وغیرہ سے جن کو دلچسپی ہے تحقیق کی ہے کہ وہ ڈیڈ سی کے پانی کے سطح کے نیچے اب آثار تلاش کیے جا چکے ہیں اس سلوم اور آبورا کے وہ موجود ہیں اور تورات اور قرآن دونوں کی پوری پوری توثیق ہو گئی ہے انشاء ساری حضرت علیہ السلام کی کشتی بھی وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی اس لیے کہ قرآن کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ بھی ایک بڑی آیت کی حیثیت سے ظاہر ہوگی اور یہ کہ یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر آتی چلی جائے گی یہ ساری تاریخ جو قرآن بیان کر رہا ہے اور تورات رات نے بیان کی صحیح ہے کم لم گزرتے ہو جب تمہارے قافلے جاتے ہیں تو وہاں سے گزر کر جاتے ہو تم صبح کے وقت بھی اور بل کبھی رات کے وقت بھی افلا سے کام نہیں لیتے وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی میں کہ جو پہلے ہی سے لگی ہوئی تھی وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر غصے میں بھرے ہوئے اظہبہ موازمن یہ ہم پڑھ چکے ہیں یعنی اپنے قوم کے انکار اور کہر کی وجہ سے اتنا انہیں تیش آیا اتنا غصہ ہوا ہو کر بس یہ غلطی ہوئی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایکسپریس پرمیشن ملے واضح کہ اب ہاں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ اس کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ان کے اندر حمیت حق تھی وہ اتنے جوش میں آئی کہ بس ایک بات کا سہم ہو گیا خطا ہو گئی اب وہ گئے سے چھوڑ کر تو پھر وہ غالباً وہی دجلہ اور فرات میں سے کسی دریا کے اندر کو کشتی ہوگی اس میں یہ سوار ہو گئے صاحبہ فکان حقیب تو اس کشتی کا کوئی ڈولنے لگی کوئی معلوم ہوا کہ ڈوب جائے گی تو انہوں نے یہ کہا ان کے اپنے رواج کے مطابق یا تو یہ کہ وزن کم کرنے کے ایک بار سے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کو تو یہاں سے اترنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو ہے یہ اب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئی ہے تو پھر اس کو اندازی کی کہ کون ہے وہ اور کوڑا اندازی میں نام حضرت گیل کا نکلا تو انہوں نے اٹھا کے نے اور وہ دریا میں پھینک دیا فسا انہوں نے کوڑا ڈالا فکان تو وہی ہوا جسے دھکیل دیا گیا دریا کے اندر فلتا کا تو اسے نگل دیا مچھلی دے کوئی ویل ہوگی بڑی مچھلی اور آج کل تم آپ کو معلوم ہے جس سائز کی ہوتی ہے وہ ہوا بلیین اور وہ ملاوت تھے اللہ کی طرف سے اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی خطا ہو جاتی ہے اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کی چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی اللہ کا جو اظہار ہوتا ہے ناراضگی کا وہ بہت سخت ہوتا ہے جن کے رتبے ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے ان کے مقامات کے اعتبار سے فلولہ اگر نہ ہو کانا تو اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے لا سب نیت منظوالمین وہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت کریمہ اس کا انہوں نے اس مچھلی کا معاملہ اللہ نے ایسا خاص بھی رکھا ہوگا کہ ابھی ان کی موت وہاں واقع نہیں ہوئی اس کے اندر گھٹن کی وجہ سے اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے اور وہ وہاں زندہ بھی رہے اور تسبیح کرتے رہے لل اب سا صحیح مت یوم یوباسود تو وہ رہتا اگر وہ نہ ہوتا مصبرین میں سے تسبیح نہ کرتا یہ آیا کریمہ کا برد وہاں نہ انہوں نے کیا ہوتا تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی مچھلی کے پیٹ میں یوم یو باسود قیامت تک وہی سے ان کا با سے بادل موت ہوتا پنز نہ ہو بلا لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استفار کیا لا الہ اللہ اللہ انتہا سبھا نہ کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے اسے بالآراہ چٹیل میدان میں کہیں اگل دیا اور جا کر وہ ایک ساحل کے مرد کسی پر چٹیل میدان کے اوپر وہ ڈال دیے گئے وہ ہوا شکیم حالت ان کی خستہ تھی مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو وہ ڈائجسٹو جوسز وغیرہ نے یا پھر کھال وال کو جو کچھ کیا ہوگا بہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے اگل دیا اب وہ چٹیل میدان پر پڑے ہیں اب یہ جو ہے فامت علیہ شجر رقم یقین تو ہم نے اس پر ایک یقین کا درخت اگا دیا مجھے اس سے پہلے کہیں تفاصیر میں تو نہیں ملی ہے بات لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب یہیں کراچی میں ان کا انتقال ہوا چند سال پہلے احمد الدین مارہروی یہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نادر فرمائے بہت ایک آدمی تھے میساخ کے بڑے پرانے خریداروں میں سے تھے تو وہ محکمہ تعلیم میں کبھی رہے ہیں بکران کے علاقے میں تو ان کا وہاں ایک بیل ہوتی ہے کہتے ہیں اگ جیم اگ جیم اگ جیم اگ جیم یہ یعنی بلوچوں کے ہاں یہاں مکرانیوں کے ہاں اس کا نام اگین ہے اور وہ بیل ایسی ہے کہ جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پھیلتی جاتی ہے اور اس کے اندر کچھ ایسا انسیکٹیسائڈ ہے کوئی ایسی چیز ہے ڈیپنٹ ہے کہ کوئی جو ہے حشرات الارض اس سے قریب نہیں آتے تو اللہ تعالی نے وہ اگین کا طرف جو ہے یقین جو ہے اب وہ کاف گاف بنتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے پورے سعودی عرب میں بھی کاف جو ہے گم گمی کو وہ گمی کہتے ہیں تو یک تین سے یک جین یک دین سے یک جین وہ بن گیا ہوگا تو وہ اب بھی موجود ہے وہ پودا وہ ایک بیل کی طرح پھیلتا ہے اور اس کا جو ایک جو ہے جیسے ہمارے گھیا ہوتا ہے گول گھیا اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے بہت میٹھا وہ اس میں لگتا ہے تو اللہ تعالی نے ان کے لئے گویا کہ انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں تو ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں کھال صحیح ہو لہٰذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات الارض ان کے اوپر ہم لاول نہ ہو جائیں کوئی بیکٹیریا نہ آ جائیں تو وہ چیز ریپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی ایک گین کے اندر وہاں شجرتم ان یقتیم ہم نے یقتیم کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی اب اس کا سایہ بھی ہو گیا دھوپ سے بھی بچت ہو گئی اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہوگا اس کا کہ جو عدم مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے دیا وارس اللہ کے الفق اور پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی صحت یاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا ایک لاکھ انسانوں کی طرف آیا یہ اپنی ہی قوم کی طرف واپس آئے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے لیکن یہ کہ پھر انہیں اور غالباً ہے اغلب کہ اپنی ہی قوم کے پاس واپس آ گئے جن کا کہ عذاب تل گیا تھا حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے اور یہ کہ عذاب اللہ ٹل جائے وارث اللہ اللہ میں یسیدوں تو ہم نے ایک لاکھ کے آدمی یا ان سے بھی کچھ زیادہ کی طرف انہیں بھیجا فامن فہمت وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان بتائے دنیا بھی اٹا کیا ایک خاص وقت تک کے لیے یعنی یہ فریش لیز آف ایکزینس ایک نئی ان کو مہلت دے دی بتا کی فسٹ ہیم علی بنا تو وہ لہم اب یہاں پر وہ جو مشرق تھے مکے تھے ان کے جو عقائد تھے اب ان سے بحث ہو رہی ہے تو نبی ذرا ان سے یہ کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں یعنی یہ کہ اوروں نے تو یہ بیٹا تو دیا اللہ کو الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا انہوں نے الاٹ نہیں کیا تو بیٹی لیے جو خود انہیں پسند نہیں ہم خلقنا مل اناثا کیا ہم نے فرشتوں کو واقعی مونڈس بنایا تھا وہم وہ شاہدون وہ گواہ ہیں اس کے انہیں معلوم ہے کہ واقعی واقع ہم نے فرشتوں کو جو بنایا تھا تو مونڈس بنایا تھا اللہ انکش کے آگاہ ہو جاؤ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے عقائد ہیں اور وہ کہتے ہیں ولاد اللہ اللہ کی اولاد ہوئی نہم نق یقین جھوٹے استفل بنا علی کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرما لی ماں لکوم کی تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے کیسے فیصلے کر رہے ہو کیسی رائے دے رہے ہو افلاز کرون تو کیا تم دھیان نہیں کرتے عقل سے کام نہیں دیتے ام لکوم سلطان کیا تمہارے پاس کوئی کھلی ہے وہ سلطان ہے اب یہ سورت بھی نوٹ کر لیجیے یہ تیسری صورت ہے اسی اسٹائل کی سورہ ہجر پھر سورہ شورہ. پھر یہ سورہ صاف فات وہی انداز چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ردم ہے تیز سوتی آہنگ زیادہ نمایاں ہے ڈیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں ملکوتی ذنا جو ہے ان صورتوں کے اندر یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک جو ہے ابتدائی زمانے کی صورت جو ہے وہ شامل کر دی اور اس کا جو حکمت میری سمجھ میں اب تک آئی ہے اللہ عالم کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو سکتی ہے جو ہماری علم میں ابھی نہ آئی ہو لیکن یہ کہا کہ مونٹن نہ رہے بلکہ مضامین کے اندر تنوع پیدا ہو جائے اس لیے ظاہر بات ہے کہ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید فرض کیجئے ایک شخص جو ہے ایک پارہ روزانہ پڑھتا ہے اس اس میں یہ کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہو کہ بس وہ کئی دن تک متواتر ایک ہی ای قسم کے مضامین میں رہے بلکہ یہ کہ پھر بدل بدل کر ادل ادل کر مضامین آتے چلے جائے وعالم ام لکھن سلطان مبین کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے فاتو میں کتابیں کم ان کو تو لاؤ نہ کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے اگر تم سچے ہو و جالو بینہ و بین بین جنت نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسم کا رشتہ قائم کر دیا ہے بالکل مت علی جن تو اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ انہیں تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا سب قسم جو ہے حاضر کیے جائیں گے سبحان اللہ, اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں اللہ عباد اللہ مغلسی اللہ کے وہ بندے وہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے تو تم اور وہ جن کو تم پوچھتے ہو عَلَيْهِ تمہ اور کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے اللہ من ہوا سال جہیم سوائے اس کے کہ جو خود گرنے والا ہے جہنم کے اندر منہ اللہ لہو مقام اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس صورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب جوڑ کر یہ بات آ رہی بس صفات صفن فراترن فالیات وہ فرشتے جو سفے باندھ کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذاب الہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ہے اور اس کی چنگھار جو ہے اسی سے وہ قومیں اور مچھلیاں ہلاک ہوتی ہیں فتالیات ذکراً جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچاتے ہیں پیغامات کو اب وہاں ان کی طرف سے ومام اللہ لہ مقام و معلوم ہم میں سے کوئی نہیں ہے یہ فرشتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے دربار میں کوئی پنج ہزاری ہے کوئی دس ہزاری ہے کوئی تیس ہزاری ہے ایسے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے مرتبہ مقام معین ہے ملائکہ مقربین ہے ملائے اعلیٰ ہے ملائقۂ دنیا ہے ملائکہ اسفل ہیں یہ سب کے سب ہے ومام اللہ مقام معلوم و انہ الصعفون اور ہم تو سب کے سب صفے باندھے ہوئے مستعین کھڑے ہوتے وہ انہصب اور یقیناً ہم تو سب کے سب تصویر کرنے والے ہیں پرور کی وہ امکان لنا ذکر من لکن اعباد المکھسین اور یہ لوگ تو کہاں کرتے تھے بہت زور دے کر کہتے تھے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے اگر جیسا کہ پہلو کے پاس ذکر آیا تھا اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا ل النا ذکر کننا اباد اللہ مخلسی تو ہم تو سب کے سب اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بدے بن گئے ہوتے فقفر صوف اب جب وہ ذکر آ ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ اس کی کیا پیداش ان کو مگر پڑے گی ولا سبقت کل متن الباد الم سلیم یہ آیات بھی بہت اہم ہے فلسفہ قرآن کے اعتبار سے رسولوں اور نبیوں میں بنیادی فرق یہ ہے نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اسے غلبہ دیا جائے نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں حضرت ایک قتل ہو گئے حضرت ذکریہ قتل ہو گئے لیکن رسول رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا رسول مغلوب نہیں ہوگا جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آ رہی ہے رسول مغلوب ہو رہا ہے رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا اور پوری قوم کو ورک کر دیا جائے گا یا برباد کر دیا جائے گا یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے رسولوں کے بارے میں سبقت کلے متنال عبادن یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں عباد المرسلین ان لہم لہم المنسور یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اب میں یہ سیگا جو ہے مستقبل کا بول رہا ہوں اصل میں تو اب وہ بات ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قاعدہ قانون رہا ہے اس کے بعد میں وَإنَّ جُنَّنَا لَهُمُ غالب <الْغَالِبُون> القینا ہمارا لشکر جو ہے وہی غالب آ رہے گا یعنی اللہ کا لشکر کون ہے اللہ کا ہزب اللہ کون سی ہے اللہ کا رسول اور اس کے ساتھ مان رہی محمد الرسول اللہ وزین ماہو یہ کون تھے یہ ہزب اللہ تھے اپنے وقت کے حزب اللہ یہ ہے. اور عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے حواری یہ کون تھے یہ اس دور کے حزب اللہ ہے اے نبی ذرا آپ رخ پھیر دیجیے ان سے ایک وقت تک کے لیے آپ زیادہ ان کی یہ اشتہار کریں تمکر کریں آپ پرواہ نہ کریں آپ اپنا رخ ہی پھیر لیجئے وہ آپ سر ہوں فساو تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے آپ اعراض کر کے ذرا پھر انتظار کیجیے دیکھتے رہیے دور سے فساؤ فیوب تو قریب یہ بھی دیکھ لیں گے اب عذاب ہے نا اس طار تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں کہ لے محمد آذاب صلی اللہ علیہ وسلم فیضا ندل اب صاحت فسا صباہ پھر جب وہ عذاب اترے گا ان کے میدان میں ساح کہتے ہیں بڑے میدان کو کہ جیسے گھر ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی بڑا جو ہے پارک ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں فیضا نزل اب جب ان کے اس بڑے میدان میں وہ اترے گا وہ عذاب فسا صباہ المنظرین تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا وہ تمل پھر دوبارہ اے نبی ابھی ذرا آپ ان کی طرف سے آپ رخ پھیر لیجئے ان کے انکار سے زیادہ دلگیر بھی نہ ہو ان کے انجام کے بارے میں زیادہ صدمہ بھی نہ کرے ورا تحظن علیہ آپ ان کے بارے میں رنجو افسوس بھی نہ رکھیں فلاں اللہ کا بات ہے سکا اللہ آپ اس صدمے سے اپنے آپ کو اپنی جان کو نہ بلائیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے وہ آپ صرف سو فیوب سے دیکھتے رہیے اور ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے رب یا سے پاک ہے اللہ تیرا پرور جو رب ہے عزت اور اقتدار اور اختیار والا ہے اماں یس ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وصف اسی سے یسفون بنا ہے اور دوسری صفت بنا ہے قرآن مجید میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت قرآن میں اس ایجابی یا مثبت طور پر بیان نہیں کی ہے ویسے ہم حادث پہ لفظ ہے لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجیے قرآن میں صرف نام آتا ہے الحسن اس کے ہیں تمام اچھے نام اللہ کے لیے صفت کا لفظ کہیں واضح طور پر ساری صلاح جو ہے وہ نہیں آیا ہے جہاں بھی آیا اما یا جو کچھ یہ اس کو وصف بیان کر رہے ہیں جو کچھ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں صبح نہ ہو تعالیٰ اما اللہ اس سے پاک ہے بلند و برتر ہے وہ سلام و اور سلام ہو تمام رسولوں پر الحمد للہ رب العالمین اور کل ہم بلکہ کل شکر زیادہ موضوع ہے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے ابارت اللہ لی و لکم فکرانی عظیم و نفال و کو ملایات و ذکی حقیق